الله من الشيطان الرجيم وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما بردخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فاجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الذي وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَا بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَنْ الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ و د فور باہو اللہ مہاراجا البحرین اور یہ اللہ کی ذات ہے مہاراجا جس نے ملا دیا البحرین دو سمندروں کو حضب الفرات یہ جو ہے ازب کے معنی میٹھا قرأۃ اور خوش ذائقہ وہ ہزا مل اور یہ ہے مل جو کھارا ہے یا نمک ہے اجاج کھارا وجا البئی نہ بر اور بنا دیا ان دونوں کے درمیان ایک پردہ اور ہجرم اور ایک سخت رکاوٹ ایک بڑی رکاوٹ بہو الدی خال قمین الما ابا شارا اور وہی اللہ کی ذات ہے جس نے پیدا کیا پانی سے بشر کو انسان کو فج آل ہُو نصب بس اس انسان کے بنا دیے خونی رشتے نہ خونی رشتے اور سحرا اور اس کے سسرالی رشتے صحت کی معنی سسرالی رشتے و کیا نہ کا اور بے شک ہے ہی تیرے رب جو ہے وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا وہ اب ادور اور یہ لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا ان کی ماحول انفا جو ان کو نہیں فائدہ دے سکتے وجاء در اور نہ ان کا نقصان کر سکتے ہیں وقا نل کا فرولیٰ رب ہی اور کافر ہے ہی اپنے رب کے مخالفت میں اپنے رب کے خلاف چلنے والا اپنے مخالفت میں مدد کرنے والا ظہیر کے معنی کسی کی مدد کرنا اور کا اور نہیں ہم نے آپ کو بھیجا اللہ مگر مبشر و نذیرہ بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر قل ما اص الکم من اجر قل کہہ دیجیے مَس الکمہ من اجر میں نہیں تم سے کوئی مطالبہ کرتا اس پر کسی اجرت معاوضے کا اللہ منشا تقرا ارا رب ہی صبیرہ مگر جو چاہے عیّ خیرا کے بنا لے الا رب ہی صبیرہ اپنے رب کی طرف رسہ و توکل الہ لدیلا موت اور توکل کرو اس ذات پر جو زندہ ہے اور اس کو موت نہیں آتی لا موت جو اس کو موت نہیں آتی و سب بحمد اور تصویف کے بیان کرو اس کی تعریفوں کے ساتھ و کفا ہی اور وہ کافی ہے بے دنوب عبادی اپنے بندوں سے بندوں کے گناہوں سے خبیرہ پوری طرح باخبر اللہد خلق اس سماواتی ولاد ومابینہ ہوا فیصتی ایام وہ ذات جس نے پیدا کیا اسماوات آسمان و الرزمین کو امابینہ ہوا اور جو ان دونوں کے درمیان ہے ہیں فیص ایام چھ دن میں فما الرش پھر وہ برقرار ہوا اپنے عرش پر الرحمن وہ رحمان کی ذات ہے پھس البھی خبیرہ پس سوال کرو فس البی خبیرہ پوچھو اس سے جو اس کو اچھی جو جا جاننے والا ہے اس کی خبر رکھنے والا ہے اور عید عقیر رحم اسد اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ سجدہ کرو رحمان کو قالو کہتے ہیں عمر رحمٰن کے کون ہے رحمان رحمان کون ہے انس جد الماتا امورنا کہ ہم سجدہ کریں جس کا تو ہمیں حکم دیتا ہے اور زیادہ ہم نفورا اور ان کو یہ چیز اور زیادہ کر دیتی ہے نفرت میں دوری میں آیت نمبر ترپن سے 60 تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے پمائے اللہ تعالیٰ نے باہو اللہ مہاراج البحرئین اور وہی ذات ہے جس نے ملا دیا مہارا کے معنی یعنی کس چیز کا مکس ہو جانا مل جانا جس نے ملا دیا البحرین دو سمندروں کو ہر عزم فرات یہ جو ہے میٹھا خوش ذائقہ ہے اور فرات کا لفظی معنی کاٹنا یعنی پیاس کو کاٹنے والا پیاس بجھانے والا وہاج امل خنو جاج اور یہ نمکین کھارا ہے یا سخت نمکین ہے وَجَعَلَ بَرزَخَمْ وَحِجَرًا محجورًا اور جہاں نبی نمہ برز اور براد یہ دونوں سمندروں کے درمیان ایک رکاوٹ اور یعنی پردہ اور ایک سخت رکاوٹ پیدا کر دی تو یہاں پر ان دو سمندروں سے مراد کیا ہے اس سے علماء مختلف مرادیں رہی ہیں بعض نے تو کہا ہے کہ اس سے مراد ان کے جو میٹھے پانی کے سمندر ہیں اس سے مراد دریا نہریں ہیں اور جو کھارے پانی کے ہیں وہ عام سمندر ہے اور چنانچہ سبھی زمین ہی پر ہے زمین ہی کے اوپر چلنے والے ہیں جو کھارے پانی کا سمندر ہے وہ بھی زمین کے زمین پر ہے بلکہ زمین کا زیادہ حصہ وہی ہے اور دریا نہریں جو میٹھے پانی کی وہ بھی زمین پر چلتی ہیں لیکن اس کے باوجود یہ میٹھا ہے اور وہ کھارا ہے اور بعض نے کہا کہ نہیں یہاں پر مراد جو ہے وہ سمندر کے اندر ہی سمندروں کے اندر ہی ایسے چشمے ہونے کہ جو میٹھے پانی کے ہوں اور یہ چیز بھی موجود ہے کہ کڑوے سمندروں کے اندر ہی ایسے ایسے پانی ہو چشمے ہیں پانی کے ایسی جگہیں ہیں پانی کی کہ جو پانی میٹھا ہوتا ہے اور کشتیاں چلانے والے بحری جہاز چلانے والوں کو پتہ ہوتا ہے ان چیزوں کا اور جس کو نہیں پتہ ہوتا وہ پانی سے محروم رہتا ہے اس لیے کیا کرتے ہیں وہ لوگ ان کو پتا ہوتا ہے کہ کہاں میٹھا پانی کا چشمہ ہے کہاں کہاں میٹھا پانی ملے گا تو پھر وہاں سے گزرتے وہ پانی وہاں سے لیتے ہیں تو اور تیسرا معنیٰ یہ کیا گیا ہے کہ اس سے مراد یعنی کہ کڑوے سمندر کا پا, پا, سمندر جو پانی جو کڑوا ہوتا ہے اور ان کے اندر جب دریا آ کے گرتے ہیں سمندر کے اندر تو دریا پھر ایک دور تک میلوں تک اس سمندر کے اندر بہتے چلے جاتے ہیں اور دیکھنے والے کو بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ دریا کا پانی ہے اور یہ سمندر کا پانی ہے دونوں پانیوں کے اندر ان کی رنگت میں بھی فرق نظر آتا ہے اور میلوں تک وہ پانی مکس نہیں ہوتا میلوں تک وہ دریا کا پانی سمندر کے اندر الگ سے اپنی کیفیت میں رہتا ہے اس کے بعد پھر جا کے مکس ہوتا ہے تو بات کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے لیکن زیادہ جو قریب مانا ہے وہ دوسرا ہے کہ سمندروں کے اندر ہی اللہ نے یعنی کہ جو کڑوے سمندر ہیں انہیں کے اندر ہی اللہ نے میٹھے پانی کے چشمے بنا رکھے ہیں اور یعنی کہ ان کو اس انداز سے چلا رکھا ہے کہ دونوں کے پانی آپس میں مکس نہیں ہوتے اس لیے مہاراج البحرین چلا دیے مکس کر دیے مکس کریں دونوں پانیوں کو ایک ساتھ رکھا یہ کڑوا ہے اور یہ میٹھا ہے اور ان کے درمیان ایسی رکاوٹ پردہ کر دیا کہ جس وجہ سے ایک دوسرے کے اندر مکس ملتے نہیں اور یہ رکاوٹ کوئی دیکھی جانے والی نہیں ہے اللہ کی طرف سے ایک قدرتی مانوی رکاوٹ رکاوٹ ہے پانا دیکھنے کو تو وہاں پر کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے نہ کوئی اس میں کوئی مٹی پتھر کی رکاوٹ ہے کوئی اور کسی کی کسی چیز کی رکاوٹ ہو کہ جو تو جو پانی آپس میں ہم نہ ملتے ہوں لیکن اللہ تعالیٰ نے کس انداز سے ان کو ایک دوسرے سے روک رکھا ہے حالانکہ پانی کی خاصیت کیا ہے کہ پانی کی خاصیت یہ ہے کہ فوراً مکس ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر مالیکیولز ہوتے ہیں اور مالیکیولز جو ہیں وہ ہر وقت حرکت میں رہتے ہیں اس پانی بتاتے خود بھی اور پانی کے اندر جو بھی آپ مایا چیز ڈالو گے وہ فورن مکس ہو جائے گی یعنی بالٹی میں آپ سیاہی کا قطر ڈالو اور دیکھو کہ چند سیکنڈ کے اندر ہی پوری بالٹی کے اندر وہ مکس ہو جائے گا کس طریقے سے وہ اللہ نے جو پانی کے اندر مالیکیولز کا یہ رکھا ہے اس سے تو اس پانی کی یہ خاصیت ہے لیکن اس کے باوجود جہاں اللہ چاہتا ہے اس خاصیت کو ختم کرنا اور ہر چیز کو اس کی جگہ پر باقی رکھنا وہاں پر وہ چیز باقی رہتی ہے جس طرح یہاں پر ہے اور کوئی شک نہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت کا بیان ہے کہ کس کیسے ایک ہی پانی یعنی شکر و صورت میں ایک ہی طرح کا پانی دیکھنے میں نظر آتا ہے اور یہ میٹھا ہے اور یہ کڑوا ہے اور دونوں آپ سے مکس نہیں ہو رہے مل نہیں رہے تو اللہ تعالیٰ کی اس میں بہت بڑی قدرت کا بیان ہے اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی کیا نعمت ہے انسان کے اوپر کیونکہ اگر سارے ہی کڑوے ہوتے ہوتے ہو جاتے جس طرح صورت واقعی میں اللہ نے اس نعمت کا ذکر کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سارے پانی کڑوے بنا دیتا تو پھر تم پینے کے لیے پانی کہاں سے لاتے تو اس لیے اللّہ تعالیٰ کے اس, اس میں نعمت کا بیان کہ اللہ نے تمہارے لیے میٹھے پانیوں کے کسی قسط انداز سے انتظام کیا ہے اور حتیٰ کہ زمین کی طے سے بھی یہ کہ یہ بھی کیا گیا ہے بعض یہ بھی کیا ہے کہ زمین کی طرح سے جو پانی نکلتے ہیں وہ بھی ایسی باوقات کہ دیوار کے اس طرف آپ کھدائی کریں گے یا بورنگ کریں گے تو پانی میٹھا نکلے گا اور صرف دو میٹر کے فاصلے پر دوسری بورنگ کریں گے تو پانی وہاں سے کھارا نمکین ہوگا تو کیسے جو ہے ایک ہی زمین کے اندر جو ہے وہ تھوڑے سے فاصلے معمولی سے اس فاصلے پر جو ہے میٹھا اور کڑوا پانی یا کھارا پانی دونوں ساتھ ساتھ ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ساری اللہ تعالیٰ کہ اس میں قدرتوں کا بیان ہے اور انسان کے اوپر اللّہ تعالیٰ کی نعتوں کا بیان ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی اس کو چونکہ پانی سے اس کو پیدا کیا اور پانی کے ساتھ اس کو زندہ رکھا تو اس کی زندگی باقی رکھنے کے لیے کس طرح سے پانی کو انتظام کیا بہو الزی الحیح اللہ کی داد ہے یعنی اور وہ اللہ کا لفظ جہاں بھی آتا ہے اس میں خصوصیت آتی ہے کہ صرف اللّہ ہی کی دات ہے کوئی دوسرا نہیں ہے کوئی تمہارا مردہ زندہ کو بڑا چھوٹا کو کرنی دھنی والا کوئی ایسا نہیں کر سکتا بلکہ یہ سبھی کچھ اللہ ہی کر رہا ہے مہاراج البحرین جیسے یعنی کہ مکس کر دیا ملا دیا دو سمندروں کو وہاد ادب الفرات یہ میٹھا اور خوش ذائقہ ہے وہاں بلحن جاج اور یہ کڑوا یعنی کہ نمکین کڑوا ہے وجعل وحجرا اور یہ عالبین ہم و اور دونوں کے درمیان ایک رکاوٹ ایک پردہ اور رکاوٹ پیدا کر دی وہو اللہد کا من الماء ابا جب پانی کا ذکر کیا اور اس پانی کا ذکر کیا جو بڑے بڑے سمندر ہیں اور پھر بھی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتے اس کے ساتھ ہی اللہ نے اپنی ایک دوسری قدرت کا بیان کیا وہ قدرت کیا ہے وہو اللہ خالہ کا من الماء ابا کہ وہی اللہ کی دات ہے جس نے پانی سے ہی بشر کو پیدا کیا اب یہ کون سا پانی ہے ہاں یہ وہ پانی کہ جو مرد کی پش سے نکلتا ہے جس کو منی کا نام دیا جاتا ہے اور عورت کے کہ جو رحم میں جا کر اس کے پانی سے ملتا ہے سمجھے نا اب یہ دونوں پانی وہاں پر سمندر جو ہیں بڑے بڑے وہ مکس نہیں ہو رہے میٹھے پانی اپنی جگہ پر ہے کڑوا پانی اپنی جگہ پر ہے اور یہ صرف ایک قطرہ صرف ایک قطرہ جا کے مکس ہو رہا ہے مل رہا ہے اور اس کے ملنے اور مکس ہونے کے ساتھ آگے کیا مزید تبدیلی آ رہی ہے کیا آگے چیز پیدا ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کی یہ قدرتی اور عظمتیں تو ایسے مائع کیا وہی اللہ کے داد ہے جس نے پیدا کیا پاری سے بشر کو انسان کو اور یہ وہ پیدائش ہے جو انسان کی پیدائش کا دوسرا مرحلہ ہے پہلا مرحلہ اس کا مٹی سے پیدا ہونے کا جو اللہ علیہ السلام کو پیدا کیا اس کے بعد آدم کے اولاد کو آگے چلنے کے لیے اس کے لیے اس پانی کے, منی کے بوند منی کا قطرہ جو ہے اس سے آگے ان کی نسل چلا دی فج ال نسب اوں سے اس پانی سے پیدا ہونے والے انسانوں کو کیا کیا وہ بھی آگے مختلف طرح کے کو مرد ہے کو عورت ہے کسی کا رشتہ خونی ہے آپ کے ساتھ اور کسی کا سسرالی ہے اور بھی کوئی رشتہ ہے یہی دونوں رشتے ہیں اصل اصل یہی دونوں رشتے ہیں یا خونی رشتہ ہوتا ہے کہ آپ کے یعنی کہ بہن بھائی ہیں ماموں چچا خالہ پھوپی جو بھی ان کے اولادیں یہ سارے خونی رشتے تو یا پھر یا پھر زواج کے ذریعے رشتہ ہوتا ہے کہ خونی رشتہ تو نہیں ہے لیکن شادی سے نکاح سے رشتہ قائم ہو گیا تو جس کو سسرالی رشتہ کہتے ہیں تو ہمارے کہ وہی اللہ کے داد ہے جس نے تمہارے نصب بنایا تمہارے نصب کے رشتے خونی رشتے بنائے اور سے ہرن سحر کے میں نے جو بھی آدمی کا سسرال کے حوالے سے تعلق واسطہ ہے وہ سارا شہر کہلاتا ہے سسر کو بھی سحر کہتے ہیں عربی میں اور اسی طرح بیوی بی کے بھائی وغیرہ جو ہے وہ بھی سبھی شحر ان کو کہا جاتا ہے اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ آج لوگوں کی عام عربی زبان میں جو ان کے الفاظ چلتے ہیں وہ غلط ہیں قرآن کے یعنی کہ اس مہض کے خلاف ہیں عام طور پر سالے کو کیا کہتے ہیں ہاں نصیب کہتے ہیں حالانکہ نصیب کہا, کیا ہے نصب سے ہے وہ تو تمہارا خون رشتہ ہوا پھر یہ سسرالی رشتہ ہے تم کیسے اس کو نصیب کہہ رہے ہو اصل یہ کہ اس کو سحر کہا جائے جو بھی بیوی کے حوالے سے رشتے دار ہیں مردوں میں سے وہ سارے اصہار ہیں سحر کہلاتے ہیں نہ کہ نصیب ہیں لیکن لوگوں نے ان کی زبانیں جو پلٹی ہوئی ہیں روید بار بھی تو وہ اصہار کو نصیب بنا دیا تو اسے مائع فج عالم و تو انسان کے خونی رشتے بنائے اور صحر اس کے سسرالی رشتے بنائے اور کا نا کا قادیرہ اللہ نے ان دونوں چیزوں کا بیان کر کے فی و تیر رب جو ہے وہ پوری طرح ہر طرح سے قدرت رکھنے والا ہے اور کانا کا لفظ کہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ سے رب ہر طرح کی قدرتوں کا مالک ہے کہ چاہے تو بڑے بڑے سمندروں کو بھی نہ ملنے دے اور چاہے تو ایک قطرے کو ملا کر اس سے ایک انسان کو پیدا کر دے اور اس انسان کو پھر آگے چل کر اس انداز, اس, اس کے اس انداز سے رشتے اور اس, یہ چیزیں بنا دے اس کے بعد میں اویہ عبود الرمدون مالٰانف اللہ تعالیٰ کی یہ قدرتیں یہ عدمتیں اور توحید کی یہ نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی اللہ کافروں کے بارے میں ذکر کرتا ہے کہ اس کے باوجود بھی کافر کیا ہے اس اللہ کو چھوڑ کر ان کی پوجا کرتے ہیں ان کی عبادت کرتے ہیں مالا انفا املاد الرحوم کہ جو ان کا کسی طرح کا نفائیدہ دے سکتے ہیں نہ ان کا نقصان کر سکتے ہیں یعنی اس قادر قادر مطلق ذات کو جو ہر طرح کی قدرتوں کا مالک ہے اور ہر چیز کر رہا ہے اور کر سکتا ہے اس کو چھوڑ کر ان کی جا کے پوجا کرتے ہیں جو کسی بھی چیز کے قادر نہیں کچھ بھی کرنے پر قادر نہیں کہ کوئی کسی طرح کا نفع نقصان نہیں کر سکتے اور یہ کیوں فرمایا کہ یہ نہیں فرمایا کہ کچھ کرنے پر قادر نہیں یہ فرمایا کہ کوئی نفع نقصان نہیں کرتے تو یہ نفع نقصان کا ذکر کیوں کیا کیونکہ عام طور پر انسان جس کی عبادت کرتا ہے اس کے پیچھے کو اس سے کسی نفع کا یا نقصان کا عقیدہ رکھتا ہے کیسے کہ اسے مجھے فائدہ ہوگا کوئی نفع ملے گا یا اس کی عبادت کرتا ہے کہ کہیں مجھے نقصان نہ پہنچا دے اس کے نقصان کے ڈر سے اور اس کے فائدے کی تمام لالچ میں اس کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تبارت کے عجیب ہے، وقوف کافر ان کی پوجا کر رہے ہیں کہ جو کسی نفر نقصان کے مالک نہیں ان کو نفر نقصان تو کیا پہنچانا اپنا اپنے آپ کو بھی کوئی نفر نقصان نہیں کر سکتا تو مایا بھیا بدول اور عبادت کرتے ہیں مندور کے سوا مالیہ گر ہوں کہ جو ان کو کس طرح کا نا فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان کر سکتے ہیں وہ کافر و اعلیٰ رب ہی ظہیرہ اور کافر ہے اپنے رب کے اپنے رب کے خلاف مدد والا اس کا یہ رہے گا کہ ہے کے کرنے والا کہ اللہ کے خلاف جو بھی ہے جو شیطان ہیں جنوں میں سے انسانوں میں سے تو یہ کافر بھی ان شیطانوں میں سے ہے ان کے ساتھ ہے اور ان کی مدد کرتا ہے اپنی زبان سے اپنے مال سے اپنی صلاحیت و قوت و طاقتوں سے ہر انسان اسلام کے مسلمانوں کے اللہ کے دشمنوں کی مدد کرتا ہے اور اللہ اللہ کے خلاف چلتا ہے عما علیہ صلی اللہ کا و شیر اور نہیں ہم نے آپ کو بھیجا مگر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر یعنی کافر کچھ بھی کر لے آپ کا کام یعنی آپ کو زیر نہیں کر سکتا بلکہ آپ کا کام جو ہے دعوت و تبلیغ کرنا ہے آپ کا کام لوگوں کو ڈرانا بتانا ہے کل ما اسکم علیہ من اجر اور پھر یہ بھی کہ آپ کی دعوت کو بے لوث ثابت کرنے کے لیے کہ آپ کی دعوت کے پیچھے کوئی مقصد نہیں ہے کوئی غرض نہیں ہے تو فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کل کہہ دیجئے ماں اسکمہ علیہ من اجر اس دعوت کے دینے پانی چیزوں پر میں تم سے کسی اجرت کا مطالبہ نہیں کرتا جس طرح اس اس چیز کو پرانے کے لیے میں نے جگہ جگہ ذکر کیا ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ میں تم سے کچھ کچھ لینے کے لیے تم سے کچھ حاصل کرنے کے لیے تم کو دعویٰ دیتا ہوں اور دوسری آزما ہے کہ کیا کیا نبی ان سے کچھ مانگتا ہے کوئی ان سے تاوان کوئی معاوضہ لیتا ہے کہ جو ان پر بھاری پڑ جاتا ہے اس وجہ سے ایمان مانے جاتے تو اس نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کے زبان سے یہ چیز کہلائی جس طرح کہ شعر شوار شعرا میں اللہ نے مختلف بیا کے واقعہ ذکر کیے اور ہر نبی کی زبان سے لفظ دہرایا کہرایا کہ کہو کہ میں ماسہ رکمٰ علیہ مناجر الناجر الب العالمین میں تم سے کسی معاوضے کا مطالبہ نہیں کرتا میرا معاوضہ کس پر ہے اللہ کی دعوت پر ہے جہان وغیرہ رب پر ہے کل ماسال رکم علیہ مناظر اور یہی منہج ہے ہر اس شخص کا جو آپس رسم کے رستے پر چلنے والا ہے کہ وہ دین کا کام کرے دعوت دے لوگوں کی اصلاح کرے لیکن بغیر کسی تما لالچ کے بغیر ان سے کسی ملنے کی امید رکھے العامن شاہ بے ثبیرہ مگر جو چاہے اپنے رب کی طرف سستا بنانا اور دین کی دعوت میں لوگوں سے مستغنی ہونا اور لوگوں کا محتاج نہ ہونا اور لوگوں سے کچھ حاصل نہ کرنا اس کا دعوت کے قبولیت میں بہت بڑا اثر ہے اور جہاں پر ہی انسان وہ دعوت دینے والا کتنا بھی وہ خوش الحان شعلہ بیان اور علم رکھنے والا کیوں نہ ہوگا جہاں پر ہی اس کی نظریں لوگوں کے مال پر ان چیزوں پر پڑ جائیں گی اور ان چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تو وہیں پر اس کی دعوت جو ہے وہ ناکام اور مل بیکار مل ہو جائے گی میں اللہ منشا یا تخلی اللہ ربی کیا معنی اس کا کہ مگر جو چاہے اپنے اب کی طرف رستہ بنانا کہ مجھ سے مجھے تم سے کسی معاوضے کا مطالبہ نہیں ہے لیکن میں تم سے جو چیز چاہتا ہوں یہ چاہتا ہوں صرف کہ تم اپنے رب کی طرف اپنا راستہ بناؤ اپنے رب کے راستے کو رو اور ہدایت پر اس مستقیم پر چلو یعنی اس کے علاوہ مجھ سے تمہیں کسی تم اور تم سے اور کسی چیز کا مطالبہ نہیں ہے اور دوسرا معنی اس کا یہ بھی کیا گیا ہے اللہ منشاء الر تخر اللہ مگر جو چاہے کہ اپنے رب کی طرف رستہ بنائے کیا مطلب کہ خود بھی ہدایت پائے اور لوگوں کو بھی ہدایت پر لانے کی کوشش کرے کوئی شک نہیں کہ ہر دین کا دائی جو حق پر اور کتاب و سمت پر چل کر دعوت دے رہا ہے وہ کیا ہے کہ نبی کے آپ کی مدد کر رہا ہے آپ کی مدد کر رہا ہے کس چیز میں دعوت کے اس کام میں تو دوسرا اس کا معنی یہ کہ کیا ہے کہ میں تم سے اگر کا مطالبہ نہیں کرتا مگر یہ چیز کہ جو اپنے اب کی طرف رستہ بنانا چاہے کہ اپنے رب کی طرف لوگوں کو بلائے نہیں جو میں کام کر رہا ہوں وہی کام وہ بھی کرے اور میرے اس دعوت کے کام میں میرا مددگار ہو ہاں تو یہ کام ہے جو میں تم سے کہتا ہوں کہ تم کو کرنا چاہیے ب توقع الحی اللہ لدیلۂ <يَمُوت> اور توکل کرو اپنے اس دعوت کے کام کے اندر دین کی دعوت میں ان پر چلتے ہوئے اللہ پر اس دات پر الحیّ لدیلۂ اموت جو زندہ ہے جس کو موت نہیں آتی جو فوت نہیں ہوتا اس دات پر توکل کرو اور توکل کرنے کا حکم کیوں دیا ہاں کیونکہ اللہ کا دین دین کی دعوت اور یہ ساری چیزیں اللہ کے توفیق کے بغیر نہیں ہیں آدمی خود کتنی بھی وہ اس کے پاس علم ہو اس کے پاس انداز بیان ہو بہتر سے بہتر اس کی بات کا اثر نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کی توفیق نہ ہو اس لیے اگر ہمیں باقی دنیا کے ہر کام میں اللہ پر توقر کی ضرورت ہے تو سب سے بڑھ کر جس کی جہاز ضرورت ہے اللہ پر توقر کی وہ یہ ہے کہ دین کی دعوت کا کام کہ جس میں دعوت دینا بلاتے خود اللہ کی توفیق سے ہے اور پھر اس دعوت کا اثر ہونا اور لوگوں کو اس کا قبول کرنا اور اس پر چلنا یہ سارے اللہ کی توفیق سے ہیں کہ جو اسی وقت حاصل ہوتی ہے جب انسان کا اللہ پر پورا یقین و ایمان توقر ہوتا ہے اور جہاں پر ہی وہ اپنی ذاتی صلاحیتوں پر توقر کر لے اور سمجھے کہ میں بہت علم رکھتا ہوں میرا انداز بہت اچھا ہے اور میری بات ہمیشہ لوگ سنتے ہیں تو وہیں پر اس کی دعوت ناکام اور بیکار ہو جاتی تو اس میں متوقع کرا رہا ہے اس پر توقل کرو جو زندہ ہے اس کو فوق وہ فوتنی نہیں ہوتا موت نہیں آتی یہ کیوں فرمایا ایک طرف تو اس لیے فرمایا کیونکہ اگر آدمی کسی ایسی ذات پر توقل کر لے اعتماد کر لے کہ جو ختم ہو جانے والی ہے تو جب تک وہ ذات موجود ہے تم کو اس کا سہارا مل رہا ہے اور جیسے ختم ہو جائے گی وہ سہارا بھی ختم ہو جائے گا اس لیے اس ذات پر کا سہارا لو جو ہمیشہ کے لیے قائم الہم ہے اور دوسرا اس میں کافروں پر رد ان پر تان بازی کافروں پر تان بازی کس لحاظ سے کہ وہ جن کی پوجا عبادت کرتے ہیں وہ کون ہیں مردہ ہے مردہ ہیں ہے. ہے. جب کہ اللہ تما اس رب پر توکل کرو جو ہمیشہ زندہ ہے جس کو موت نہیں آتی تو مردہ جو ہے جو بتاتے خود اپنے آپ کو نہیں بچا سکا اپنی زندگی نہ بچا سکا میں کیا بچائے گا تو اس میں بتوکر اللہ اللہ علیہ اللہ کو اسداد پر جو حمندہ اور جس کو فوت نہیں ہوتا جو معتنی آتی وصب بہ بیہ ہم اس کی تصویر میں اس کی تعریفوں کے ساتھ وکفع بھی ہی بےجنوب اعبادی خبیرہ وکفہ بھی اور کافی ہے وہ بےجنوب اعبادی ہی اپنے بندوں کے گناہوں کو دیکھنے کے لیے خبیرن کافی باخبر ہونا اس کا بندوں کے گناہوں سے باخبر ہونا اس کی وہ کافی ہے یعنی اس کو کسی اور کی ضرورت نہیں وہ خود ہی بندوں کے گناہوں کو دیکھ رہا ہے اور اس میں ایک طرف کافر کا اور اللہ کے نافرمان کے لیے وارننگ ہے اور دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی اور حوصلہ افزائی ہے کہ اگر یہ کفر کا اختیار کرتے ہیں بے ایمانی اختیار کرتے ہیں ہدایت پر نہیں آتے تو پھر تیرے رب کافی ہے بندوں کے گناہوں کو دیکھنے والا اور ان کو بھی دیکھ رہا ہے اللہ کے خر قسم آباد اردو بینحمافی صفت کے وہ اللہ کی ذات جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ اس کے درمیان ہے فیصد تر من چھ دن میں جس کی تفصیلات سر وفصلت میں آتی ہے کہ کس انداز سے کس تفسیر کے ساتھ آسمان و زمین اور ان کے درمیان مخلوقات کو پیدا کیا گیا تو اس چیز سبھی چیزوں کو فیصد تر چھ دن میں پیدا کرنے کے بعد کیا کیا سب مستوا اللہ پھر وہ برقرار ہوا عرش پر عرش کیا چیز ہے عرش مخلوق ہے لیکن کیا چیز ہے جس طرح بادشاہوں کے تخت ہوتے ہیں پایا تخت ہوتے ہیں جہاں پر بادشاہ ٹھہرتے ہیں بیٹھتے ہیں ایسے اللہ تعالیٰ کا عرش ہے جس پر اللہ تعالیٰ برقرار ہے لیکن کس طرح برقرار ہے جس طرح اس کی شان کے اس کی ذات کے لائق ہے اس پہ ہم اس کو ہم دنیا کے بادشاہوں پر کہ آسان کریں گے ہم معنی کے اعتبار سے کہیں گے کہ جس طرح دنیا کے بادشاہوں کے تخت ہوتے ہیں ایسے اللہ کا تخت ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے تخت پر برقرار ہے لیکن کس طرح سے ہے اس کی کیفیت کیا ہے اس کی کیفیت کیا ہے وہ ساری چیزیں ہیں جو غائبی چیزیں ہیں کہ جن کو ہم نہیں جانتے اور اس پر ایمان لانا ہمارا فرض ہے امام مالک سے پوچھا گیا اور رحمان علیہ کہ رحمان عرش پر برقرار ہوا اس کا کیا معنی ہے تم نے کیا جواب دیا المان البھی واجب اس پر ایمان لانا ہمارا فرض ہے اس پر ایمان لانا اللہ تعالیٰ کا اس سے ہونا اللہ کا برقرار ہونا پیش پر, پر اس پر ایمان لانا فرض ہے اور اور اس کی کیفیت جو ہے وہ لا علم ہے اس کا پتہ نہیں ہم کو بلکیف مجہول اس کی کیفیت مجہور ہے بس عالع بدا اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدت ہے بدت کیوں ہے کیونکہ صحابہ کرام نے پڑی پڑھی اور انہوں نے رسول وسلم سے نہیں پوچھا کہ اس کا معنی کیا ہے کس طرح برقرار ہوا تو میں الرحمان ہوں الرحمن اس جو رحمٰن کی ذات ہے فس فص البی خبیرہ پس سوال کرو اس کے بارے میں اگر چاہتے ہو تو اس سے جو خبر رکھنے والا ہے اس کو جانتا ہے کہ اللہ کون ہے اس کی کیا عدمت ہے اس کی کیا شان منظرت ہے اور اس کی کیا صفات ہے وہی عقیر الحم صد الرحمان اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ سجدہ کرو رحمان کو قال و عمر الرحمان الرصد المات امرا کہتے ہیں کہ وہ رحمان کیا ہے کہ ہم سجدہ کریں جس کو جس کا حکم حکم دیتا ہے اور آزاد اور ان کی اللہ سے دین سے اور نفرت بڑھ جاتی ہے تو اس میں کیا ہے کہ جب ان کافروں کا کو کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجا کرو اب رحمان کا نام وہ کہتے سنتے ضرور تھے کہ اور بلکہ لیتے بھی تھے اب دیکھیں کہ بہت سے صحابہ کہ جو اسلام سے میرے کفر پر تھے جاری تو شرک میں تھے ان کا نام کیا ہے عبد الرحمان اب عبد الرحمان کا نام رکھنے کا معنی کیا ہے کہ وہ رحمان کے لفظ پر لفظ کو جانتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کے حوالے سے یہ نام دینا یہ اس چیز کو اس چیز کا عقیدہ نہیں رکھتے تھے کہ اللہ اللہ کیا ہے اللہ ہے صرف باقی رحمان ہے رحیم ہے یہ ساری صفات یہ سارے نام اس کے نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کو انکار کرنا تو فرمایا اللہ تعالیٰ وائی ذاکیر مسجد الرحمان کو جب ان کو کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو اور رحمان کے اپنے اللہ تعالیٰ کا جو نام اس کی صفت کیا؟, کیا ہے رحمت کی صفت کہ اللہ تعالیٰ کو سیدا کرنے سے تم کو کیا رحمتیں حاصل ہوں گی قعل و رحمان کہتے ہیں کہ رحمان کیا ہے کون ہے دیکھیے انداز کیا ہے یہ نہیں کہ من ہو رحمان بلکہ مر رحمان یہ رحمان کیا چیز ہے یعنی جیسے کہ کوئی بے جان چیز ہو بیکار چیز ہو اس انداز سے اور یہ ہے کافر کی اللہ کے ساتھ گستاخی اس کے مُتاخی کے انداز انسور مات امولا کیا ہم سیدہ کریں جس کا تو ہمیں حکم دیتا ہے یعنی یہ رحمٰن کیا ہے ہم نہیں جانتے اور اس لیے کافر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھنے پر تیار نہ ہوئے آپ نے صلاح دبیہ میں جب صلاح نامہ لکھنا چاہا تو اس میں بسم اللہ الرحمٰن الحیم لکھا تو کافروں کا جو یعنی کرنے کے لیے آیا تھا کیا کہتا ہے کہ ہم تو جانتے ہیں کہ اللہ ہے رحمٰن الرحم کو ہم نہیں جانتے تو اس لیے صرف بسم اللہ بسم اللہ, اللہ لکھو یا بسم اللہ, اللہ لکھو تو یہاں پر بس ماتا تعالیٰ کہ اب قالع المرحمان کہتے ہیں کہ وہ رحمان کیا ہے انسور ماتا کہ ہم سیدا کریں کا تو ہمیں حکم دیتا ہے وضاء ہم نفورہ اور اس سے ان کی نفرت اور بڑھ جاتی ہے اور دین سے دور ہو جاتے ہیں